السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد آج ہم ریاض السالحین کے پہلے باب سے حدیث نمبر چھے پڑھیں گے انشاءاللہ حدیث ہے ان ابی اسحاق سعد بن ابی وقاسن رضی اللہ تعالی عنہ قال جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی عام حجت الودائی من وجعشت الدبی کہ رسول اللہ کےد نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے سال میری بیمار پرسی کرنے کے لیے میرے پاس تشریف لائے میری عیادت کرنے کے لیے آئے اور اس وقت میں شدید درد میں مبتلا تھا فقول تو میں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا یا رسول اللہ انی قد بلغ بی من الوج ماترا میں نے اللہ کے نبی علیہ صلاح والسلام سے کہا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا دَ کیسی شدت اختیار کر چکا ہے و انز ولا یریسونی اللہ ابن تن لی جبکہ میں صاحب مال ہوں لیکن میری وارث صرف میری ایک بیٹی ہے افاط و بسولو سی کیا میں اپنا مال دو تہائی دو بٹا تین حصہ خیرات, خیرات کر دوں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نہیں ایسا تم نہیں کر سکتے کل تو پھر میں نے کہا فتر یا رسول اللہ کیا میں اپنے مال کا آدھا حصہ صدقہ کر سکتا ہوں تو آ فقال نبی علیہ السلاۃ نے فرمایا نہیں اس سے بھی اللہ کے نبی نے منع کر دیا کُل تو یا رسول اللہ پھر میں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ اللہ میں اپنے مال کا ایک تہائی حصہ صدقہ کر دوں اللہ کے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا کثیر او کبیر مال کا تیسرا حصہ بہت زیادہ ہے یا بہت بڑا ہے یہ دو الفاظ بیان ہوئے ان نکا انتا وارکا اغنی خیر من ان تر علطن تک یہ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے وارثوں کو صاحب حیثیت چھوڑ کر جاؤ یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں کنگال کر دو یا ان کا ان سے مال سارا لٹا دو صدقہ کر دو اور پھر وہ تمہارے بعد لوگوں سے کے سامنے سوال کرتے پھریں یا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھلاتے پھریں و ان نقل تن فقر نہ فقطََََََََََ تب تغبیہ اگر تم اپنے احل پر اللہ کی رضا کے لیے بھی خرچ کرو گے تو اس پر تمہیں اجر ملے گا اللہ اجر تا ما حتٰ فی فمی امراتک یہاں تک کہ اگر اپنی بیوی کے منہ میں ایک لکمہ بھی ڈالتے ہو یا ایک نوالہ بھی ڈالتے ہو اور اس میں خالص اللہ کی رضا کی نیت ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیں گے قالا پھر میں نے پھر کہا فقل تو یا رسول اللہ اخلف بعد اصحابی کہ ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیا میں اپنے ساتھیوں کے بعد پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لن تخلف فتعمل عملا تب تغیبی وجه الله اگر اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو بھی ہوا بھی تو کیا یہ تمہارے حق میں اچھا ہی ہے اس لیے اس لیے کہ ساتھیوں کی وفات کے بعد جب تم ان کے پیچھے رہ جاؤ گے تو یہ عمل الزت طبی دراجن و رفاطََ تو جو بھی عمل اللہ کی رضا کے لیے کرو گے اسے اس تمہارے درجے میں زیادتی ہوگی اور بلندی ہی ہوگی ولاء اللہ کا انطخلف حتفی کا اقوامن و یغر ربی کا ایسا بھی ممکن ہے کہ تمہاری زندگی تمہیں زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے تو اس سے اہل ایمان لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں اور کچھ ایسے لوگ یا ایسی قوم یا کافر ان سے تمہیں نفع نہ ہو بلکہ نقصان ہو پھر اللہ کے نبی علیہ صلاۃ والسلام نے ایک دعا فرمائی اللہ امزیلی ہجرات ہم اے اللہ میرے صحابہ کو میری میرے صحابہ کی ہجرت کو جاری فرما دے پورا کر دے ولا تردهم ولا تردهم على اعقابهم اور ان کو ان کی ایڑیوں پر نہ لوٹانا یا ان کو واپس نہ کرنا واپس نہ لوٹانا لكن الباس سعد بن خولتا لیکن قابل رحم سعد بن خولا ہیں يرسل له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ان مات بمکہ کیونکہ وہ اللہ کے نبی علیہ صلاۃ والسلام ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے تھے اس لیے کہ وہ مکے میں فوت ہوئے تھے اور ہجرت جو مسلمانوں نے ہجرت کی تھی وہ ہجرت ان کے ساتھ نہ کر سکے تھے متفق علیہ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے مختصراً حدیث لمبی ہے اس لیے مختصراً کے میں جو مسائل وہ یہ کہ سب سے پہلی چیز سیدنا سعد نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور وہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ نے اللہ کے نبی علیہ صلاۃ والسلام نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں اور یہ ہی وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا تھا ابمی یا سعد فدا کا ابی و امی سعد تیر اندازی کرو یہ تیر پکڑو اور مارتے جاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں اور اسلام لانے والے اولین ترین لوگوں میں شامل ہیں اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ جو ہمیں اس حدیث سے ملتا ہے وہ یہی کہ نیت اگر خالص ہو انسان کی تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر دیتے ہیں اپنا گھر اگر انسان چلاتا ہے اور اس گھر میں اس نے خرچ تو کرنا ہی ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے وہ خوش ہو کر وہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بھی اجر دیں گے اور وہ اس کا صدقہ شمار ہوگا اسی طرح ایک مسئلہ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمان اور صحابی رسول تھے ہجرت کی طرف گامزن تھے ہجرت کرنا چاہتے تھے لیکن اپنی بیماری میں رہے اور اللہ کے نبی علیہ السلاۃ وسلام سے اپنا وہ ڈر اور وہ خوف بیان کرتے ہیں اور دکھ کا اظہار کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں مکے میں یہی رہ جاؤں مکے میں ہی انتقال کر جاؤں اور ہجرت کا ثواب نہ پا سکوں تو یہ ان کی تڑپ ہوتی تھی نیکی کو پانے کے لیے نیکی کرنے کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اسی طرح ایک مسئلہ یہ کہ ہم اپنے جو جائیداد یا میراث وراثت جو ہوتی ہے وہ اس کو ہم سارا صدقہ نہیں کر سکتے وارثین جو پیچھے ہیں ان کے لیے ان کو چھوڑنا ہے اور اگر صدقہ کرنا چاہتے ہیں یا اللہ کے راستے میں ہم اس مال سے حصہ نکالنا چاہتے ہیں تو وہ ایک تہائی مال ہم اپنے مال سے نکال سکتے ہیں یا اس کی وسیعت کر سکتے ہیں اور یہ کام کرنا بھی چاہیے اپنی زندگی سے میں ہی انسان کو صدقہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کے ہاں جا کر بڑا نعم البدل ملے گا اس کا اور اگر وہ موت قریب ہے اس کی اس سے پہلے پہلے صدقہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے زیادہ نفع بخش ثابت ہو سکتا ہے اسی طرح ایک مسئلہ جو اس حدیث سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ انسان اپنی بیماری کا اظہار بھی کر سکتا ہے تاکہ اس کے لیے اس کا مسلمان بھائی دعا کر سکے یا اس کے لیے کوئی دعا کر سکے تو یہ بھی جائز امور میں سے ایک امر ہے اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلاط والسلام کی صحدی سے ہمیں یہ بھی ایک سبق ملتا ہے کہ ہم صدقہ جو کر رہے ہیں یا اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کریں تو اس میں ہم اپنے پیاروں کو اپنے قریبی کو سب سے پہلے دیکھیں اگر ہمارے قریب جو ہیں ان پر ہم صدقہ کریں تاکہ ان کا ذریعہ معاش بھی اچھا ہو اور وہ بھی اسی طرح کا پہننا پہن سکیں یا کھانا کھا سکیں جس طرح کا اللہ نے ہمیں دیا ہے تو اس سارے کام کے لیے نیت کا خالص ہونا اللہ کی رضا کے لیے نیت اپنی خالص رکھنا یہ زیادہ ضروری ہے جتنی انسان کی نیت خالص ہوگی اچھی ہوگی درجات نیکی کا زیادہ جذبہ ہوگا اسی حساب سے اس کو اس کا ثواب بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرن میں بھی اس کو اس چیز کا نعم البدل دیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث سمجھنے سننے سیکھنے اور اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ علیہ ہی توکل انیب